بسم اللہ الرحمن الرحیم السین الحمد اللہ محمد علومۃ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مرتب حضرت سکنہ میں موجود تمام قارن گرامی اور باقی تمام سامعین کو شموسن السلام و رساں کرتا ہوں اور آج کا ہمارا داسمین نے آپ سے کہا تھا چونکہ ساشد علیہ رحمٰن نے یہاں پر نماز کے بعد میں طبی کے ذہن میں حضور قلب کے بارے میں آپ نے خاص طور پر تاکید فرمایا اور پہ امّا سلم کے عادی بھی نقل فرمایا کہ لا صلات اللہ صلاح تعلّی حضور القلب حضور کلب کے بغیر نماز کامل نماز نہیں ہے اور حضرت امیر کبیر کے دعوت شرف نے ایک کلام فرمایا ہے نماز سے حضور کلب بے روح حضور قلب کے بغیر پڑھی جانے والی نماز ایک روح نماز کے ایک روح جسم کے معنی ہیں لہذا نماز کے اندر حضور قلب کو اسلام میں خاص اہمیت ہے تو اس اہمیت کو مدر نظر رکھتے ہوئے میں آج کے درس کو اسی موضوع پر تھوڑا سا کو خوش معلومات دینے کی کوشش کروں گا <خصف> <خصف> <خصف> <خصف> <uk> <خصف> علماء تفاشا مختلف موضوعات میں روشنی میں ہاں جی جنہوں نے نماز کے بارے میں خوش و کے بارے میں جو باتیں فرمائیں اپنے مختلف تصادی تعلیفات میں انہوں نے نماز کے جو ہے رکوس سجود قیام جو ارکان واجبات ہیں ہاں جی ان کو جوں سمجھے جسم سے تجبی دے دیا ایک جسم سے تجبی دے دیا ہاں جسم کے مختلف اعضاء سے اور حضور قلب کو اس جسم کے روح سے تجبی دے دیا ہاں جی جنا کا بل نے ہوئی اس یہ میں یہی فرمایا چونتا ن بے روحس اگر حضور قلب نہ ہو تو جسم تو ہے روح نہیں ہے اگر ایک جسم ہو اس میں روح نہ ہو تو اس جسم کی خاص قدر قیمت نہیں ہے فرماتے ہیں ایسے نماز صاحب نے پڑھ لیا اس میں توجہ اللہ کی طرف نہ ہو ہاں حضور قلب سے نہ ہو تو اس نماز کے بھی اللہ کی نظر میں اتنی قدر و منزلت نہیں ہوگی تو فرماتے ہیں اب نماز میں جو ہے حضو حسو ہونے کے لیے ہمارا دن اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے لیے ہاں جی کیا کیا چیزیں جو ہے درکار ہیں کیا کیا چیزیں اس سلسلے میں درکار ہے لازم ہیں اس سلسلے میں چند نکاتہ لوگوں تک پہنچا دوں تو علماء اخلاق جو ہے فرماتے ہیں اس باب میں فرماتے ہیں اگر آپ حضور قلب ہونے کے لیے ہمیں اللہ کے بارے میں صحیح معرفت ہونا سب سے اہم چیز ہے فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں صحیح میں جس اللہ کے ذات کے حضور میں حاضر ہوں وہ کیسا عظیم ذات ہے ہاں جی وہ ایسی ذات ہے کہ وہ ہاں جی وہ میرے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے وہ میرے سوچوں کو بھی جانتا ہے میں اس کے سامنے حاضر ہوں وہ ارش عظیم کا مالک ہے وہ اس کے کائنات کا مالک ہے تو اگر ہم دنیا میں کسی بڑی شخص کے سامنے بیٹھا ہو کتنے ادب سے ہم بات کرتے ہیں کتنے ادب سے ہم بیٹھتے ہیں تو اس کائنات کے اندر اللہ سے بڑھ کر کوئی بزرگ ذات نہیں ہے کوئی عظیم ذات نہیں ہے ہاں کوئی عظمت کا مالک کوئی بادشاہ حقیقی رب نہیں ہے تو لہٰذا اس اللہ کی بزرگی اور عظمت کو ہم جتنا سمجھیں گے اتنا ہمارے اندر خوز و پیدا ہو جائے گا یہ سب سے عام ترین نوتا ہے اس وز و خوشو کے باب میں اس اللہ کے بارے میں قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ کی کائنات کے آیات میں نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت کو انسان سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ جس کے لیے میں سر و سجود ہوں وہ کیسا عظیم ذات ہے اے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والے ذات ہے کائنات کی ہر شے اس کے سامنے اس نے کہا انا اے ناما کم تم تم جہاں بھی ہو بندہ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں یا علم و معافی صدور میں تمہارے دل کی باتوں کو بھی میں جانتا ہوں فرمائے میں تمہاری جو ہے اس علیم بی ماتا فلون بی ماتا تم جو خوش کرتے ہو تمہاری تمام حرکات و سکنات میرے سامنے ہوتے کائنات کے ہر شے میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے تو اس لیے جو ہے اس معرفات کو آپ جتنا بڑھائیں گے جتنا اپنے معرفات کو خدا کے بارے میں بڑھائیں گے خدا کی عظمت کو ہم سمجھیں گے اتنا ہے جو ہے خدا کے حضور میں ہمیں آجیزی آ جائے گا پھر ہم دوسری چیزوں کا اہمیت نہیں دیں گے ہم جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا وہی ہمارے لیے سب سے محعود اول اللہ ہی ہوگا اور اللہ ہی ہمارا مسعود ہوگا منزل ہوگا اور اسی کے درگاہ میں آپ ایک جو ہے سر نیچے کیے ہوئے دل و جان سے خاضے اور خاشے ہو کر اللہ کی درگاہ میں ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہو کیونکہ نماز اللہ سے ہم کلامی ہے اللہ سے گوت گوئے صاحب اللہ سے ہم کلام ہوگا تو اس میں جو ہے پھر خضور قلب پیدا ہونے میں یہ معرفت بہت زیادہ آپ کو مدد کرے گا علماء فرماتے ہیں یہ معرفت سب سے زیادہ مددگار ہے چونکہ دنیا میں بھی ہمیں پتہ ایک آدمی بہت عظیم ذات ہے بہت بڑی شاشیا اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جائے جب آپ کو پتہ ہو یہ عظیم ذات ہے تو نماز کے بارے میں بھی جب آپ کی حقیقت کے علم ہو کہ میں اس ذات کے حصہ میں حاضر ہوں جس سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی اور عظیم ذات ہے ہی نہیں ہے ہاں جی تو اس عظمت کو جاننے کے بعد آپ کے اندر ایک آجی آ جاتی ہے اور خز و خوش آ جاتی ہے چنانچہ مولا علیہ السلام نے و علامہ فرمایہ فرمایا الخل و فی الحان فسین مادونو مومن کے علامت محمد علام الفرمایہ اللہ, اللہ ان کے نظر میں ہر شے سے بڑا ہے عظیم ہے اس لیے باقی ہر شے ان کی نظر میں حقیر ہے چھوٹ مختص حقیر ہے لہذا جب نماز میں وہ حاضر ہو جاتے ہیں انہیں دنیا کی پھر کسی چیز کا کوئی ہو شوس نہیں رکھتے صرف اللہ ہی سے ہم کلام ہوتے ہیں تو ایک اہم ترین چیز نقطہ یہ ہے اللہ کے بارے میں صحیح معرفت ہونا دوسرا نقطہ فرماتے ہیں ہمیں نماز میں عزیزی ہونے کے لیے توجہ ہونے کے لیے خوش و خوشوبہ ہونے کے لیے اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو پریشانیالی ہو ذہنی انتشار ہو کوئی گھریلو مسائل کی وجہ سے کسی کاموں میں رکاوٹ کی وجہ سے ہاں تو کوئی نہ ٹینشن ہو تو اس کو دور کھانے کی کوشش کریں کیونکہ ورنہ جب بھی نماز میں جائیں گے وہی باتیں آپ کو ذہن میں آ جائیں گے کوئی گھر میں جھگڑا ہوتا رہتا گھر میں کوئی اختلافات ہو آپ کو کسی سے کوئی آپ کو جھگڑا ہو کوئی مسائل ہو انسان کو کسی بھی زاویے سے کوئی ٹینشن ہو تو وہ ٹینشن آپ کو نماز میں بار بار ذہن میں آتا رہے گا لہذا اس ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے جو بھی حل ہے اسرا حل کو دور کریں اس کو حل پیدا کریں حل ڈھونڈیں اور اس سے اپنے ذہن کو فارغ کریں تو پھر نماز میں اب وہ یقینی باتیں مسئلہ حل ہو گیا تو پھر وہ باتیں ذہن میں آپ کو بار بار نہیں آئیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے فرمایا تیسرا نوطۂ سلسلے میں فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جو ہے آپ کا جو جگہ ہے اس کو بھی خاص طور پر خیال رکھیں نماز جو ہے جیسے شریعت نے بھی بہت چیزوں کو پاس آپ نے پڑھ لیا قرار دیا ہاں جی ان میں سے کسی آدمی کے آمن سامنے نماز پڑھنا چونکہ اس کی طرف آپ کے ذہن جائے گا تو آپ کے نماز سے ہو نکل جائے گا کوئی زیادہ رنگ رنگین پردوں کے سامنے یا جاں زیادہ رنگین اور نقش و نگار زیادہ ہو تو آپ اگر اس پر نماز پڑھنے سے آپ کا ذہن وہاں سے ہٹ جاتا ہے تو آپ اس پر نماز نہ پڑھیں کوئی سادہ چیز پر نماز پڑھیں اور اگر کوئی مخصوص لباس میں نماز پڑھنے سے آپ کی توجہ نماز پر بار بار پڑھتا ہو تو وہاں اس پر نمازنا اس میں نماز نہ پڑھیں اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ بھئی نماز جب بھی میں اس لباس میں پہ نماز پڑھتا ہوں میری توجہ اس لباس پہ نقش و نگار وغیرہ ہوتی ہے ہو اس پر توجہ ہو جاتی ہے ہاں ہی حکمیں اندر ایک عجب سے پیدا ہو جاتی ہے جس وجہ سے پھر آپ کا توجہ وہاں سے ہو جاتی ہے کھلے دروازوں کے سامنے شرد نے فرمائی نماز پڑھنے میں کیونکہ وہاں سے آدمی کا گزار ہوتا ہو تو جب بھی آدمی وہاں سے گزرے گا آپ کا توجہ وہاں سے ہٹ جائے گا اس وجہ سے کیونکہ آمد و کی وجہ سے ہاں جی پرکشش مناظر خوصرات آپ کے سامنے ہو تو اس کی طرف رخ کر کے نہ پڑیں ہاں جی اور اس لیے شریعت نے مساجد کو جو ہے سادہ رہنے کا حکم کیا مساجد کے اندر جو زیادہ زیب و جنت کرنے سے پیمبر نے ہے کیونکہ وہ نماز پڑھنے میں لگ جائیں گے پھر انسان کو اس نقش و نگار کی طرف چلے جائیں گے اور توجہ ہٹنے کا خطرہ اس لیے فرمائے مساجد سادہ رکھیں اندر زیادہ نقش و نگار نہ کریں وہ بھی اس وجہ سے توجہ کو نماز میں رکھنے کے لیے اعلیٰ نے تو ایک نوطہ یہ ہے کہ آپ نماز جس جگہ پر پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے لباس جس میں رکاوٹ ہو چاہے نماز کے رنگ و روغن اور جس کے جو نقش و نگار ہے وہ آپ کی توجہ ہٹانے کے سبب ہو یا کوئی بھی ظاہری چیز آپ کے توجہ کو ہٹانے کا سبب ہو تو اس ان چیزوں کو ہٹائیں اس کو ہٹائیں اور اس کے تاکہ آپ کے ذہن میں پھر وہ باتیں نہ آ جائیں اور ایک اہم ترین تین چوتھا نو طور مفرماتیں ہیں کہ گناہ سے پرہیز کریں انسان جو ہے گناہ گناہ سے پرہیز کریں چونکہ گناہ کا ارتقاب انسان کو ہاں جی آ, اللہ سے دور کر دیتا ہے جب اللہ سے دور ہو جائے گا تو نماز میں حضور قلبی سے آپ محروم رہیں گے جب جو, جو ہے یقینی بات سے جو جون گناہ بڑھتا جائے گا اللہ سے دور ہوگا نماز میں حضور قلب ہمیں کف ہوتی ہیں پتہ ہے اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کی چشم رحمت ہمارے اوپر جب ہو جاتی ہے اللہ کی نگاہ رحمت ہمارے اوپر ہو جاتی ہے تو ہمارے دل میں آجیزی آ جاتے ہیں حضو آ جاتے ہیں خوشو آ جاتے ہیں تو اللہ کی چشم رحمت انہی بندوں پر ہوگا جو, جو اللہ سے ڈرتے ہوں گناہوں سے اجتناب کرتا ہو معیت سے نافرمانی سے اجتناب کرتا دور بخت اور غلطی سے کوئی کوتاہی ہوا فوراً توبہ تائب ہو کے اپنے آپ کی اصلاح کرتا تو یقیناً جو ہے اسے وہاں حضور قلب پیدا ہوتا ہے اس لیے علماً ساتھی سے فرمایا تھا گناہوں سے اشناب کریں تو گناہ جو ہے حضور قلب میں رکاوٹ ہے گناہ سے آپ اجتناب کریں گے تو یقیناً جو ہے آپ کو حضور قلب ہونے میں مدد دیں گے پھر اللہ آپ سے راضی ہوگا تو اللہ کی رضا مندی سے آپ کو ہاں جی نماز پڑھنے میں اللہ آپ کو رحم کرے گا رحمت کرے گا اور آپ کو نماز کے اندر آجیز ہی آئے گا اس لیے اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم عزی نہیں پیدا کر سکتے ہیں اس کی چشم میں رحمت ہے جو ہمیں نماز اندر پہ جی آزیزی پیدا کر لیتے ہیں اس لیے ہمارے جو نماز شروع کرنے سے پہلے قامت کے بعد یہ دعا بھی ہے ہاں جی اللہ عنظر اللہ بے نظر رحمت عوا سے لطف الماخرت کر کے ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے اللہ تری چشم رحمت سے ذرا میری طرف نگاہ کر لے یہ بہت زیادہ لطف اور کرم والی ذات بڑھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں قوم شروع میں دعوت میں یہ دعوی آئی ہوئے ہیں وہ پڑھیں گے تو بھی اللہ کی چشم رحمت ہماری طرف ہوگا لہذا فرمایا کہ گناہوں سے اشناب حضور قلب میں کیوںکہ گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتے جب اللہ سے دور ہوگا اللہ ہم سے ناراض ہوگا اس کے رحمت کی چشم رحمت ہم پہ نہیں ہوگا اس کی نگاہ رحمت نہیں ہوگا تو حضور قلب پیدا ہونا مشکل ہو جائے گا پانچویں نوطہ فرماتے اور نما کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں عالم شریف پڑھتے ہیں قلوط پڑھتے ہیں ثبوت تجبیحات پڑھتے ہیں ان کے معنی مفہوں کو جانیں انسان جب ان کی معنی مفہوں کو جانیں گے چونکہ وہ عربی میں ہے معنی مفوں کو جانیں گے تو اللہ سے ہم کلامی کے جو صورت ہے وہ ہمیں آسانی سے سمجھنے میں آ جائے گا اگر معنی مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے تو ہم نے عربی میں کچھ پڑھ لیا کیا پڑھ لیا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا اس نے جو ہے علم پڑھنا کم از کم اتنا علم پڑھیں کہ انسان کم از کم شریعت دینی کتابیں اتنا تو پڑھ لیں کہ میں نماز جب پڑھ رہا ہوں تو دعائیں پڑھ رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں تو پتہ چل رہا میں کیا دعائیں پڑھ رہا ہوں دعائے صوفیہ پڑھ رہے دعائیں فتح پڑھ رہے اووراج اشرف پڑھ رہے پانچ بات کے اواد صرف عربی میں کچھ بول رہے ہیں خود کو کچھ پتہ نہ ہو تو اس طرح آجیدی پیدا نہیں ہوگا ایسے ہی نماز کے اندر آپ الہم الحم شریف صورتیں دعائیں سمیع اللہ تشدد کے دعائیں یا جتنی بھی چیزیں آپ اس میں پڑھتے ہیں دعائیں ان کا معنیٰ مفہوم اگر آپ جتنا بہتر سمجھیں گے اتنا نماز میں اب کو ہم کلامی کے جو اللہ سے گفتگو کی جو صورت ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں درخت کر سکیں گے وہ درخ ہوگا تو آپ جب نماز میں داخل ہوگا آپ کو ایسا لے کے میں اللہ سے ہم کلام ہوں کبھی اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہوتا ہے کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام آپ اللہ سے عجی دکا رہے ہیں اپنے اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں اور چھٹی سرو فرماتے ہیں نماز کے جو ہے حضر قلب ہونے کے لیے نماز کے جو مخصوص آداب ہے آنکھ آداب ہے رکوس جو جتنے بھی آداب ہیں ان کو نماز سے پہلے کے جو آداب ہیں سنتیں ہیں مس مسعبات ہیں ان کو بھی خاص طور پر بجا لانے کی کوشش کریں اور نماز سے پہلے جو وضو وغیرہ ہیں غسل ہو تو وہ اس کی سنتیں اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان پہ بھی خاص طور پر توجہ دے دیں یعنی نماز کے اندر کے جو آداب وغیرہ ہیں مصحبات ہیں ان کو مقروہات ہیں ان کا خاص طور پر مقرات اجتناب کریں مستحبات آداب کو خاص طور پر عملی کریں حسن آنکھ کے آداب کو جیسے آنکھوں میں نے قیام میں کہاں رہنا ہے سجدے میں کہاں رہنا ہے رخو میں کہاں رہنا ہے نگاہ کو آنکھوں کو اس طرح باقی جو بھی آداب ہیں ان آداب کو پورا کریں اور ساتھ نماز سے پہلے مقدمات جیسے وضو وغیرہ اس کی سنتیں ہیں ان کو پورا کریں تو اس سے بھی آپ کو نماز میں توجہ ہونے میں مدد مل جاتی ہے کافی خوش مدد مل جاتی ہے اور اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مشباد آداب کو ریاض کرنے سے اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہونے میں مدد دیتی ہے اور اس طرح نماز میں آپ کو عاجزی پیدا ہونے میں حضور قلب پیدا ہونے میں آپ کو مدد ملے گا اس کے علاوہ جو آخر میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک اہم چیز جو نماز میں آجیدی پیدا ہونے کے لیے ہے کہ ان تمام جو سخصیں چار پانچ صورتیں آپ کو بتائیں اس کے علاوہ انسان خود پریکٹس بھی کریں ریاضت کریں پریکٹس کریں آپ مسلسل جو ہے نماز میں آپ خیال رکھیں آپ کے ذہن میں آپ جب بھی بسم اللہ الرحمن پڑھتے ہیں آپ نے شروع ہی میں آپ نے پورا عزم ارادے کے ساتھ آپ نماز میں داخل ہو جائیں بھائی میں نے اس نماز کو پوری توجہ سے پڑھنا ہے ہاں جی میں نے پوری توجہ سے پڑھنا میں نے اللہ سے اور نماز کو اللہ سے ہم کلامی کہا ہے پیامبر نے نماز کو معراج مومن کا ہے معراج پہ کیا ہوتے ہیں معراج اللہ سے ہم کلام ہوا تھا معراج کے حصل عظیم مقام پیامبر کے جو اللہ سے ہم کلام تو, تو اللہ سے ہم کلامی کا پہلو نماز کے اندر لیاض ہے اس لیے پیامبر نے نماز کو معراج مومن کا اللہ سے ہم کلامی کہا ہم مناجات کہا اللہ سے تو اس منازعات کی کیفیت کو پہلے سے آپ جب نماز میں داخل ہونے سے پہلے آپ ارد نیت کریں نیت سے پہلے ہی آپ پکا کریں میں نے اس نماز دو رکعت کو چار رکعتیں میں نے پوری حضور قلب سے پڑھنا ہے اس ارادے سے آپ نماز میں داخل ہو جائیں پھر اس ارادے کے ساتھ ساتھ آپ پوری توجہ کو ذہن نماز کے اندر رکھنے کی کوشش کریں اگر بیچ میں نکل گیا فوراً ذہن کو پھر واپس لے کے آ جائیں اگر آپ کے ذہن نکل گئے نماز سے اس کو فوراً آپ واپس لے جائیں تو وہ نکل جاتا ہے واپس لے جاتا ہے. نکل جاتا ہے واپس لے آپ ذہین آپ کی بارے بار اپنے کاموں کی طرف ہاں کوئی طالب علم ہے تو اپنے پڑھائی کی طرف گھر کے نے گھر کے کاموں کی طرف کوئی بازاری ہے تو بازار کے کاموں کی طرف ذہن نکلتا ہے انسان بلاشوری طور پر نکل جاتا لیکن چونکہ آپ نے شروع میں ارادہ کیا اعظم کہ میں نماز کے اندر حضور قلب رکھنا ہے تو آپ بار بار اپنے ذہن کو کھینچ کے نماز کے اندر لاتے رہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پھر پریکٹس ہو جائے گا یوں سمجھو مشق ہو جائے گا پریکٹس ہو جائے گا اس طرح آپ کا ذہن نماز کے اندر لانے میں آپ کو گا اسی طرح باقی ہمار اعیمہ علیہ السلام کی کا بھی پڑھیں علیہ السّلم کی نماز امام جناب الدین کی پیغمبر کی نمازیں ان کو بھی ہم مطالعہ کریں تو ان سے بھی ہمیں بہت بڑی مدد مل جائے گا تو ان کا نمازیں چونکہ اس میں گنجائش نہیں ہے میں دعاقت پروانگار ہمیں حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کے ہم سب کو توحفہ طاقت